کے بارے میں شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو امرمانی شراب عام طور پر یہ انگور سے نیچوڑی جاتی تھی اب کوئی یہ کہ قرآن کا خمر جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا کلو مسکرین حرام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 اگر حشیش کے اندر پائی جائے رہی حشیش حرام یہی چیز اگر افیون کے اندر پائی جا رہی تو افیون حرام کسی بھی ڈرگ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو شکر کہتے ہیں نشہ وہ چیز حرام ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلو مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز حرام ہے اب چاہے وہ شراب انگور سے کشید کی گئی چاہے وہ شراب گیہوں سے کشید کی گئی ہو چاہے وہ شراب مہوے سے کشید کی گئی ہو چاہے وہ گنے سے کشید کی گئی ہو کسی بھی چیز سے کشید کی گئی ہو اگر شکر ہے تو حرام ہے اس پر خمر کا اطلاق ہوگا اگر کوئی آدمی شراب پی لے سزا کیا ہے مسلم شریف کی وایت ہے کہ ایک آدمی شراب پی کر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں لی اور چالیس لکڑیاں ماری اس کو چالیس ٹہنیاں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی شرابی دکھتا تھا تو صحابہ کرام جوتا اور چپل لے کر کے پل پڑتے تھے خوب مارتے تھے یعنی اس کے لیے حد مقرر نہیں ہے تو سزا دے دو تو شراب کے بارے میں انصاب کے بارے میں اضلاع کے بارے میں اور ایک چیز اور میسر جا جا جا کسے بولتے میسر کتنے بولتے ہیں اس کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام میسر ہے جس میں ہار اور جیت پائی جائے میسر ہے آپ دیکھیے جتنے بھی اسٹیٹ لوٹریز ہیں صاف میسر کے دائرے میں آ رہی ہیں. ریس ریس ہے گھوڑوں کی ریس ہے ہار جیت تاش کھیلے آدمی اس میں ہار جیت ہو حرام ہے پتنگ اڑائے اور ہار جیت اس کے اندر ہو پتنگ اڑانا حرام تیتر بادی حرام بٹیر بادی حرام مرغوں کو لڑانا حرام تیتروں کو لڑانا حرام اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں ہار اور جیت ہوتی ہے ہر وہ دندا ہر وہ کام جس میں ہار اور جیت پائی جائے وہ چیز میسر ہے کیا قانون ہے لیکن چھوٹی سی کتاب ہے لیکن قوانین علم الاولین اور آخری بند ہے پورا دستور حیات ہے پوری فلوسفی آف لائف ہے اور بڑی افسوس ناک بات تو یہ ہے کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ امت اس کتاب کے حقیقت سے بے بہرا ہے میں تو یہ کہوں کہ 90 پرسنٹ علماء کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا جی قرآن حکیم تقریباً پندرہ سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے اللہ نے فرمایا والو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خمر میسر شراب انصاب اور یہ جوتیش یہ ساری چیزیں ہیں. کیا ہیں یہ فرمایا گیا یہ چار چیزیں چار ہیں یہ چار چیزیں چار ہیں ایک تو یہ رجس ہے دوسرے یہ عمل شیطان ہے خاص طور سے یہ بات شراب اور جوے کے بارے میں کہی گئی حقیقت میں یا دو چیزوں کا بیان ہے خمر اور میسر کی شناعت اور قباہت بیان کرنی ہے اس کے ساتھ ادساب اور اسلام کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ پتا یہ چلے کہ شراب اتنی بری بلا ہے اور جوا اتنی بری بلا ہے کہ اس کو بھتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کو جوتیش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو خبل کے سامنے رکھا رہتا تھا اب بتائیے کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو بھوتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ شراب اور جوئے کو اللہ تعالی نے جوتش کے ساتھ ازلام کے ساتھ ذکر فرمایا اگر عقیدہ اس آدمی کا صحیح ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے, جائے گا قریب شراب کے جائے گا قریب جوئے کے تو حقیقت میں انہی دونوں کی قباحت اور شناخت بیان کرنی ہے کہ رجس ہے یہ رجس کا مطلب آدم, آدمی کی طبیعت فطری طور پر ایبا کرتی ہے نہیں پینا چاہیے بیکار ایک بات بولو یہ باڈی بڑی عجیب و غریب بنائی گئی ہے بنانے والے نے کیا بنایا ہے؟ سبحان اللہ ہم. کیا بنا فرض کرو آپ ایک خوبصورت کار چلا رہے ہیں اس کے اندر پیٹرول کے بجائے کچھ اور ڈال دو تو گاڑی فوراً رک جائے گی رک جائے گی کہ چلے گی فوراً رک جائے گی غلط چیز اگر آپ نے ڈالا جو اس کی غذا نہیں ہے وہ آپ نے ڈال دیا گاڑی فوراً رک جائے گی لیکن اس بدن کا عجیب حال ہے گٹکا بھی لے لیتا ہے اندر تمباکو بھی لے لیتا ہے اپنے اندر شراب بھی لے لیتا ہے اپنے اندر کیا کیا لے لیتا ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے بڑے دنوں تک ڈفرینس کرتا رہتا ہے بدن کیا بنانے والے نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا گڈ اسٹرکچر اس دوسری مشین ہو تو فورن بیٹھ جائے اب پیٹرول کے علاوہ کچھ اور ڈال کر کے چلاؤ ذرا گاڑی چلے گی کہ لے لیوے گٹ کا یہ شراب لے لے لیوے اندر پھر بھی چل رہی ہے مشین تو فرمایا کہ رو طبیعت ایبا کرتی ہے ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے استعمال نہیں کرنا اس کے بڑے مزارات ہیں بہت مزارت راسا ہے دو روز سے ایک تو رجس ہے رجس کا مطلب وہ گندگی جس گندگی سے طبیعت سدھری طور پر نیچرلی ابا کرے انکار کرے تو رجس اور دوسرے من عمل الشیطان خاص طور سے شراب عمل شیطان میں سے یا عمل شیطان کیا ہوتا ہے عمل شیطان کا کیا مطلب میں کثیر میں علامہ احماد الدین کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا بہت بڑا پرہیزگار شخص رہتا تھا ایک فاہشہ کی نظر اس عابد کے اوپر تھی موقع پا کر کے ایک دفعہ اس فواہشہ عورت نے اسی بات کی گواہی دینے کے بہانے سے خادمہ کے ذریعے بلوایا اور جیسے ایک کمرے میں آیا دروازہ بند کر دیا دوسرے کمرے میں بلایا دوسرا دروازہ بند کر دیا اور آخری کمرے میں جب ان حضرت کو لے کر کے وہ پہنچی تو کہنے لگی دیکھو یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو یا یہ شراب ہے شراب پیو یا یہ لڑکا اس لڑکے کو قتل کر دو ان تینوں کاموں میں سے ایک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے ورنہ میں جانے نہیں دوں گی انہوں نے دیکھا کہ زنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے لڑکے کا قتل یہ تو بہت بڑی چیز ہے لاؤ سب سے آسان شراب ہی دکھتی ہے شراب پی لیا انہوں نے شراب پینے کے بعد جب شراب ذہن کے اوپر حاوی ہوئی تو حضرت نے زنا بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا اسی وجہ سے اس کو امول خباعض کہا گیا ہے تمام برائیوں کی جڑ دیکھو زنا بھی کروا دیا اور قتل بھی کروا دیا اور زیادہ تر فسادات زیادہ تر لڑائیاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں ان محلوں کو دیکھیے جن محلوں کے اندر شرابی بہت ہوتے آئے دن تلواریں نکلتی رہتی ہیں چاپڑ نکلتے رہتے اور خوب دھما چوکڑی ہوتی ہے وجہ یہی شراب کسی کسی قوانین دیا اللہ بتا <تاریح> سچ ہے یہ اللہ کی کتاب ایک مسلمان ہونے کے ناطے نے ایک اسکالر کے حیثے سے بول رہا ہوں یہ کتاب محمد کی نہیں ہو سکتی صلح صلح. یہ کتاب اللہ تبارک کی کتاب ہے اتنا منظم قانون کو بنایا ہے. دوسرے عمل شیطان شیطان نے دیکھو کیسا پھنسا دیا شراب پلا کر کے سب کچھ کروا دیا ملک اس کے بعد فرمایا گیا فجتنبو رکو بچو اس سے تین چیزوں لال لحم تفل اور اس سے رکنے پر فلاح کی زمانت دی گئی کامیابی کی زمانت دی گئی کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد اب ایک سوال کا جو ذہنی انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے آگے کیا کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فوائد بھی تو ہیں جیسے کہتے ہیں ٹی وی میں بہت سارے فوائد ہیں فائدے ہیں تو اس میں بھی کچھ فوائد ہیں نا کبھی کبھی لاکھوں روپے جیت لیتا فائدہ نہیں ہے اور شراب کی بات اس میں ایسی ہوتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہے اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے سرسری یہاں پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے قرآن حکیم کا ایک انداز ہے کہیں شبہ پیدا ہوتا ہے زین انسانی میں تو کہیں اس کا سرسری جواب دے دیتا ہے اور کہیں جا کر کے اس کا تفصیلی جواب دیتا ہے یا اسلوب ہے قرآن حکیم کو بولنے کا ایک جگہ فرمایا گیا الخبری ولم صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں تو آپ بولیے ان سے پل فیما کبیر و منا ڈرول لوگوں کے لیے نفا تو ہے لیکن نفا کم ہے نقصان زیادہ ہے ایک اصول بتا دیا گیا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو نفا کم ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اب بتائیے گٹکے میں نقصان زیادہ یا نفا چھوڑ دینا چاہیے سگریٹ میں نقصان زیادہ ہے یا نفع چھوڑ دینا چاہیے نقصان زیادہ ہے یہ قصول بتایا گیا یہ تو ہے اس کا ایک سر سری جواب کہ حرام چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں اگر نقصانات زیادہ ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نفع ہوتا ہے اب یہاں اس کا تفصیلی جواب بتایا گیا کہ اس سے دو طریقے کی خرابیاں ہوتی ہیں ایک تو روحانی خرابی روحانی مفتادا اس کے اندر ہے اور دوسرے دنیاوی مفسدا ایک تو دینی مفسدا اس کے اندر ہے اور دوسرے دنیاوی مفسدا ہے بتایا گیا انی <تصفح> نکمل دنیاوی مقصدہ تو یہ ہے کہ بغض اور اداوت کو ہوا دیتا ہے آدمی نے شراب پی لی برا اور بھلا اس کو کچھ سوچتا نہیں کسی کو گالی دے دی کسی کو مار دیا دیکھو اداوت اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے اس سے یہ تو دنیاوی مفسدہ ہے جواری جو ہار رہا ہے بتائیے اس کے دل میں بگز اور دشمنی نہیں پیدا ہوگی جیتنے والے کے تئیں اس کا جی جائے گا نکاروں اور گھوم دوں تو شراب اور جوا ان کے دنیوی مقصادات یہ بتائے گئے مفسدے یہ بتائے گئے کہ یہ عداوت اور بغض کو ہوا دیتے ہیں یہ دنیوی مقصد اور دینی مقصدہ کیا ہے وہ یس من ذکر اللہ عنہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دونوں روک دیتے شراب پی لیا آدمی نے آپ کو نماز کہاں ہے اچھائی برائی کی تمیز دی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کیا کرے گا ایک بات یہی بول دوں قرآن حقیقت بڑی پیاری بات بولتا ہے کہ شیتان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی کا جھگڑا ہوا اور معاملہ رفا دفا ہو گیا اس میں بڑا دکھ ہوتا ہے رفا دفا کیسے ہو گیا آ کر کے ایک سے بولتا ارے طاقت چھوڑ دیا مارنا تھا خوب اللہ نے فرمایا وَلَا ادفع احسن فَاِذَا وَلیُّ مِنَ بِاللَّهِ. برائی کا جواب, سے, دو کا جواب پتھر سے نہیں کا جواب پھول سے دیا جائے گا اب کوئی آدمی دینے لگے تو شیتان کو برا لگتا ہے وہ آتا ہے چونک مارتا پاس طاقت تھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے خاموش کیوں ہے جواب دے اینٹ کا جواب پتھر سے تو اس طریقے کے احساسات اگر پیدا ہونے لگے تو قرآن کا تفستا اس بلّا تو اس بل میں شیتانزیم پڑھ لو اس لیے کہ آ شیتان آ دھمکا ہے اور چوک مار رہا ہے لڑائی لگانا چاہتا ہے یہ آئےت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیتان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے اب شیتان کیا کرتا ہے انسان کو شراب میں مبتلا کر کے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کا محبوب مشغلہ ہے کیا بات ہے بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرے اس کو بڑی دلچسپی ہے کہ آدمی نماز سے رک جائے اللہ کے ذکر سے رک جائے کوئی ایسا کام کروں کہ نماز سے روک دوں کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ کے ذکر سے رک جائے یہاں دیکھو ذکر میں نماز داخل ہے ذکر میں نماز داخل ہے لیکن نماز کو الگ سے ذکر کر کے بتایا گیا کہ یوں تو نماز بھی ذکر میں داخل ہے لیکن افضل ذکر نماز ہے تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے اور یہ میں نے کہہ رہا قرآن حکیم بول رہا ہے سب سے بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو نماز ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے نمازی کے بارے میں پورش ہوگی یہ ہماری اس بات کو موقد کرتی ہے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے اور یہیں پر یہ نقطہ بھی ملا کہ جب سے جب سب سے بڑا ذکر نماز ہے تو تلاش کرو کہ نبی کی نماز کون سی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ بیٹھے کہ کی نماز کیسے پڑھ کے آئے ہو ماموں کی نماز پڑھ کے آئے ہو نبی کی نماز پڑھ کے آئے ہو یہ پوچھنا ہے اللہ صرف یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, پڑھی یہ پوچھے گا نماز پڑھی بولے پڑھی پڑھی ہے اللہ پھر اللہ یہ پوچھے گا میرے نبی نے نماز کے تعلق سے کچھ کہا تھا ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے پیر کی نماز پڑھ کے آیا گیا مرشد کی نماز پڑھ کے آیا ہے کسی بابا کی نماز پڑھ کے آیا ہے میرے نبی نے کچھ کہا تھا نماز کے بارے میں نماز تو میں نے فرض کی تھی لیکن میرے نبی نے بھی کچھ کہا تھا تو مومن ہوگا تو بول دے گا متوے سنت ہوگا تو بول دے گا ہاں اللہ تیرے نبی نے کہا تھا سلو کم آئی تمہوں نے وسلی تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بارے میں کوشش ہوگی پھر یہ کوشش ہوگی کہ یہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں اگر نبی کے طریقے پر نہیں تو نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی شراب اور جوئے کے دو دنیا بھی مقصد بیان کیے گئے عداوت اور بوگس عداوت دشمنی اور کینا اور تو مقصد بیان کیے گئے اللہ کے ذکر سے شراب اور جوا دونوں روک دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز سے روک دیتے ہیں اب آخر میں فرمایا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں ڈائریکٹ ممانیت نہیں ہے یوں نہیں کہا گیا مت کرو کہا جاتا رک جاؤ فن رک جاؤ لیکن اس سے زیادہ بلیغ جملہ استعمال کیا گیا فہال تم منتہون رک رہا ہے کہ نہیں دیکھو بتاؤنت ہوئے کا جا رک جاؤ کوئی آدمی ایک بچے سے بولتا ہے اے رک جا اور پھر وہ بولتا ہے کہ نہیں اب بولو کون سا جملہ زیادہ بلیگ ہے بولو کون سا جملہ زیادہ بلیر ہے ایک ہے خالی حکم دے رہا رک جا اور ایک رکے گا کہ نہیں اس کے اندر حکم کے زیادہ دھمکی بھی ہے اللہ تبارے کو بارے میں دھمکی بھی پالن تم منتر رکتا ہے کہ نہیں یہ بات شراب کے بارے میں جی کے اب کوئی یہ کہے کہ شراب کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے کہ رک جاؤ بےہودا ہے اس نے قرآن ایک ہم پڑھا ہی نہیں ہے نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے کہ قرآن کس طریقے بولتا ہے قرآن کے بولنے کا انداز کیا ہے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے کچھ لوگ شراب پیتے پیتے مر گئے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اس سے پہلے ہی مر گئے وہ اس وقت شراب وہ لوگ پیتے رہے تھے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر گئے وہ. ان کا کیا جب وہ دفن کیے گئے قبر میں گئے تو ان کے پیٹ میں شراب تھی اب جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں ان کو اندر تو حرام چیز ہے جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں ایک مثال دوں وہ ٹینکر جو ہوتے ہیں نا ٹینکر جن میں پیٹرول لے جایا جاتا ہے یا اس کے اندر ڈیزل وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کے اوپر کیا لکھا رہتا ہے معلوم ہے ہائی انفلیمیبل ہائی انفلیمیبل دور رو اس کے قریب سگریٹ بھی متفینا نہیں تو دور سے پکڑ لیتا ہے وہ جہنم کی یاد جو ہے نا ہائی انفلیمیبل ہے بلکہ یہ کہو کہ حرام چیز جو ہوتی ہے ہائی انفمیبل ہے اسی ڈیزل کی طرح اور پیٹرول کی طرح جہنم کی آگ پوری سے اس کو پکڑ لیتی ہے بہت دلچسپی ہے اس کو حرام چیزوں سے تو یہ ہائی انفلیمیبل ہے اللہ کے حرام کردہ چیزیں یہ ہائی انفلیمیبل ہیں پیٹرول کی طرح اور ڈیزل کی طرح جس طرح آگ ان ہائی انفلیمیبل چیزوں کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں ایسے ہی چہنم کی آگ کو ہرام چیزوں تو بہت ہی دلچسپی ہے دوری سے پکڑ لیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے آگ گزر جائے تو اس چیز کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آگ گزرے تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے لوہا موسل ہے موسل ہے کی نہیں ارے پڑھیں گی نہیں سائنس موصل ہے لوہے کے اندر اگر کرنٹ دوڑا دیا جائے پورا لوہا گرم ہو جاتا ہے اس کو چھو نہیں سکتے آپ جبکہ لوہا کافی مضبوط ہوتا ہے لیکن ذرا پیتل کے تار کے اوپر معمولی پلاسٹک لگا دیجئے اب چھوئیے تار کو پلاسٹک کے اوپر سے پلاسٹک غیر موسل ہے اس کے اوپر کرنٹ نہیں آتا اللہ اکبر وہی مثال حلال کی ہے جیسے پلاسٹک کی اور حرام کی جو موسل ہے, ہے فوراں پکڑ لیتا ہے آگ اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے جہان کی آگ اس کو تو ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اپنے پیٹ میں حرام چیز یعنی شراب لے کر کے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بتایا گیا لئی فیما آمنحت جو انہوں نے کھا لیا جو انہوں نے پی لیا ابھی اس چیز کے بارے میں ہرمت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے معفوانو ہے جواب دے دیا گیا یعنی کسی چیز کے بارے میں ادب اور ثواب کا فیصلہ اس تنازر میں کیا جائے گا کہ آیا اس چیز کے بارے میں ہرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ نہیں وہ تو مر گئے لیکن اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا زیادہ معاف اس کے بعد ایک بڑی پہری بات کہہ جا رہی ہے مسلمانوں کے لئے خوش خبری ایک پیغام فرمایا گیا جعل اللہ القابة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائت اللہ نے فرمایا کہ میں نے خان کعبہ کو جائے امن بنا دیا اور قیام اللناس یہ دونوں صفتیں عجیب و غریب ہیں میں ذرا رکھ کر کے ان دونوں صفتوں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ حرم ہے حرم کا مطلب جائے محترم یعنی یہاں کوئی حرام کام نہ کیا جائے یہ امن ہے یہاں پر فساد نہ کیا جائے اتنا محترم اس قدر پر امن جگہ ہے کہ فرما دیا گیا لا یو کتر یہاں کا درخت نہ کاٹا جائے درخت کو ہم و امان ہے نباتات کو امن و امان لا یو نب یہاں بیٹھا ہوا شکاری جانور نہ ہکا جائے تو جانوروں کو بھی امان یہاں تک کہ نباتات کو بے جان چیزوں کو درخت کو بھی کاٹنے سے منع کر دیا گیا ان کے لیے بھی جائے امان درختوں کے لیے جائے امان جانوروں کے لیے جائے امان اور انسانوں کے لیے تو جائے امان ہے اس قدر محترم یہ پہلی صفت حرم کا مفہوم ہوا اور قیام الناس قیام الناس کی ایک تشریح میں نے پڑھی ہے کسی مفسر نے لکھا ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ لوگوں کے لیے قیام کی وجہ یعنی وہ بیان یہ کرنا کہ جب تک کعبہ ہے تب تک مسلمان ہیں کعبہ جس دن ختم ہوگا مسلمان بھی ختم ہو جائے گا یعنی فوراً سور پھونک دیا جائے گا یعنی جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک کعبہ موجود رہے گا تب تک مسلمان رہیں گے کعبہ ختم ہوگا مسلمانوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا کعبہ جب تک ہے تب تک مسلمان ہے تب تک انسانیت ہے یہ نہیں کسی مسلمان رہیں گے دنیا ہی نہیں رہے گی قیام الناس تمام لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے یہ تمام دنیا اسی وجہ سے قائم ہے یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا اس کے بعد ایک عجیب اور غریب معیار بتایا جا رہا ہے ہمارے یہاں حق اور باطل کا معیار کیا ہے قلت اور کثرت نا کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں ہیں ہم حق پر ہیں تم لوگ مٹھی بھرو دادا تم باطل پر ہو تو قلت اور کثرت یہ حق کو باتل کا معیار ہے یہاں حق و باطل کا عجیب معیار بیان کیا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے اللہ یس طبیل خبیسو طیب آ جبک کسرت کہ خبیث اور طیب اچھی اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو آ جبک کسرت الخبیس اگر چری چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے کیا بات کہی گی اللہ اکبر ایک سیدھی سی بات ہے سامنے کی بات ہے کہ سو روپیہ زیادہ ہے پانچ روپے کے مقابلے میں ایک بچے سے پوچھے تو بتا دے گا سو روپے زیادہ ہے بالمقابل پانچ روپے کے پانچ روپے کی نسبت سے سو روپے زیادہ ہے پران حکیم معیار بتا رہا ہے کہ اگر سو روپے حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں خبیص ہے سے اور اگر پانچ روپے حلال طریقے سے کمایا گیا اللہ تبارک کو تعالی کی نگاہ میں مقبول ہے وہ اور بڑی قدر و قیمت ہے اس کی اب بتاؤ سو روپیہ بڑا ہے کہ پانچ روپیہ یہ ہے خبیص اور طیب کا کثرت اور قلت کا معیار اگر آپ نے سو روپیہ حرام طریقے سے کمایا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقات نہیں اگر حلال طریقے سے آپ نے پانچ روپیہ کمایا اللہ کی نگاہ میں اس کی وقات ہے تو پانچ روپیہ بڑھ گیا سو روپے کے اوپر یہ ہے حق اور باطل کا معیار بتایا گیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں لیا تھا حق پر ہیں ایک طرف کچرے کا ایک ہو بدبو آ رہی ہو اس کچرے کے ڈھیر سے وہ زیادہ بہتر ہے یا عطر کا ہے کترا ایک کا ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے گندگی کے ایک پورے ڈھیر سے وہ قبیس خبیث ہے طیب طیب ہے اللہ کیا کا ایک قطرہ ایک طرف ہو اور گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو تو گندگی کا یہ ڈھیر کے ایک قطرے سے بڑھا ہوا ہے کتان نہیں معیار بتایا قرآن حکیم اور یہیں سے یہ اصول مستمبت ہوا کہ حق کو باطل کا معیار قلت و کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں نے حزیر بھائی یمان کی وہ حدیث حزیفہ ابن ایمان کا وہ اثر حضیفہ ابن امان رضی اللہ تعالیٰ نے کال پڑھا ہے کہ اگر ایک ہی آدمی حق کے اوپر ہو تو ایک آدمی ہی جماعت ہے یہاں جماعت کس کو بولتے بہت سارے لوگوں تو جماعت ہے حضرت حزیفہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہو اور حق اس کے ساتھ ہو تو ایک آدمی جماعت ہے فرمایا الجما وا فکل حق ونتا حضرت حضیفا کا کیا فرمایا الجما ماں وا حق ہوا ان جماعت کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ حق ہو اگرچہ وہ تنہا ہو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا ریگستان مکہ میں کھڑے ہوئے حق آپ کے ساتھ ہے کہ کفار مکہ کے ساتھ ہے شرک ایک طرف ہے توحید ایک طرف توحید کی آواز بلند کرنے والا ایک مکہ کے تمام لوگ ایک طرف بتائیے حق کس کے ساتھ ہے جماعت کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جماعت نہیں گویا کہ حق و باطل کا معیار نہیں بلکہ حق و باطل کا معیار دلائل ہوتا جس کے پاس دلائل ہے کے برابر نہیں ہو سکے کسرت الخبی اگرچہ خبیز کی کثرت تمہیں تاجب میں ڈال دے. اے کتنے دے کتنے لوگ کتنے لوگ بولے تو گندگی کا ڈھیر ہے اتر کے قطرے کے مقابلے میں آگے بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے غور سے سنو میری طرف متوجہ ہو جاؤ بہت پیاری بات کی جا رہی ہے ارے قرآن کی کیا ایک ایک بات کتنی پہاری فرمایا جا رہا ہے قرآن فرمایا گیا اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے اس طریقے کے مسائل اس طریقے کے سوالات فکری کی کتابوں میں بھرے ہوئے کوئی کہے اپنی بیوی سے تیرے پیر کو طلاق طلاق ہوئی کی نہیں کوئی آدمی کہتا اپنی بیوی سے تیری آنکھ کو طلاق طلاق ہوئی کہ نہیں کوئی آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے بال کو طلاق طلاق ہوئی کہ نہیں ایک آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے کان کو تلاک تلاک ہوئی کہ نہیں سب so, فضول مسائل ہے سوال پیدا کرنا اور کھینچ تان کر کے اس کا جواب نکالنا ہے دیکھو سوال تین طریقے کے ہوتے ہیں دو سوالات محمود ہیں اور ایک سوال مظلوم ہے سوال برائے علم صحیح سوال برائے عمل بالکل ہونا چاہیے ایک ہوتا سوال برائے سوال درست نہیں اس کو قیل لوگ کال کہتے دلیل دلیل ہیں حضرت سطح کو کتاب ملا ہے جب کا بیان ہے موجود ہے حضرت ابور فرماتے اللہ کو تین چیزیں پسند ہے تین چیزاں تین چیزاں پسند ہے کیا ہے ایک تو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایک چیز اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پہ چیز اللہ کو پسند تسم بحب اللہ جمیا ولافر رکھو اور دوسری چیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تیسری چیز ولہ تفر رکھو فرقہ بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تیسری چیز فرقہ بندیوں میں مبتلا ہونا ہے یا اللہ کو ناپسند ہے یعنی اللہ کی اس ناپسندیدہ چیز کے اندر کتنے لوگ مبتلا اس کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ کی ناپسند ہے اس کو پسند کر رہے ہیں کتنی بڑی کی جو اللہ کو ناپسند ہے بندی کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی یہ در حقیقت رحمت ہے امت کے اوپر اللہ ہو جو چیز ناپسند اللہ کو رحمت کی تو ہو سکتی ہے تو تین چیزیں اللہ کو پسند اللہ کی عبادت کو, ساتھ کو شریک نہ کرو مسلم کی روایت دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے سام لو یہ اللہ کی رفسی ہے اور تیسرے والیوں کو چھوڑ دو ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور تین چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے کیا ہے قیل قیلا وکال ایسا کیسے ویسا کیسے کثرت السوال بہت زیادہ سوالات کرنا مال مال کو ضائع کرنا مال ضائع کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کس کو مس کال دیتے رہو مس کال دو تاکہ ادھر سے کرے ہو اس کا مال ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ یا اپنا مال ضائع کرو آمنے والے کو ضائع کرو ذاتل المال کے دائرے میں یا اچھا یہ بولو مس کال مار سکتے ہیں کسی کو پریشان کرنے کے لیے کہ کی نہیں ہے اس کا بھی جواب حدیث میں ہے حضرت ابو اللہ اللہ علیہ وسلم, وسلم شاہ فرم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, اس کی سے لوگ محفوظ رہے مومن محفوظ رہے دبا رہا ہے بٹن دبا کر کہاں محفوظ ہے سامنے والا مومن ہے وہ مس کال نہیں دینا چاہیے ہاں اتفاق سے بچ جائے درست نہیں ہے دوسرے کمال مال ضائع کر رہے ہیں آپ اور بلا وجہ گھنٹوں کسی سے بات کرنا اس کو جانتے کیا بولتا ہوں نام رکھا میں نے بیٹا ہاں کیسے ہیں آپ ہے اور یہاں کٹ رہا ہے پیسہ یہ کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں موبائلو فوبیا کیا بولتے اس کو موبائلو فوبیا ایسا موبائلو فوبیا کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں یہ المال ہے اللہ تمہارا کو تین چیزیں پسند تین چیزیں نا پسند ہے تم قلعہ سوال قلعہ وکال کسے بولتے معلوم ہے سوال بڑا سوال کو یہ کہ سال بھرا علم کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں بہت سارے صاحب اکرام نبی سے کرتے تھے اور سوال برائے عمل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے کرنا تو یہ دونوں چیزیں تو محمود ہے سوال برائے سوال برائے عمل سوال برائے سوال کیسا ہوتا ہے ایک مریض صاحب تقریر کر رہے تھے جنت موجود ہے ٹاپک کیا تھا پیراڈائز انہوں نے آیت پڑھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولکمف تمہارے لیے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جس کا تمہارے دل چاہیں گے آج کا تجمہ جو بھی دل مانگے گا جنت میں حاضر ارادہ کیجیے آپ وہ چیز حاضر بات ختم ہو گئی ایک کھڑا ہوا کام بولیے صاحب یہاں رکیے کہاں رک گئے بولے سوال کرنا ہے لو بولو بولے آپ ابھی بولے कुरान की आयत पढ़ करके कि जन्नत में सारी चीजें मिले बोले मिले कुरान बोला बोले जन्नत में हुक्का मिले हुक्का पीते सवाल बर सवाल अम्बुली साहब ने क्या कहा जन्नत में हुक्का तो मिलेगा लेकिन हुक्के में तंबाकू के ऊपर आग लानी पड़ती है आग डालनी पड़ती है जन्नत में आग नहीं है जन्नत से जाकर के ले आना फरमाया गया سوالات نہ کرو اگر ظاہر کر دیا جائے تو برا لگے تو بیجا سوالات سے اور آیت میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں اپنے انبیاء سے اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کرنے کی وجہ سے کفر کے دائرے میں چلیں گے کب صلاحہ کافرین کتنی بڑی بات دیکھیے اس سے پہلے تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے بےجا سوالات کیے اور کافر ہو گئے وہ اس کے بعد عقیدے کی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ چار جانوروں کو کفار مکہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے ان چاروں کا نام بتایا گیا بحیرہ صاحبہ وسیلہ یہ بحیرہ کیا ہوتا تھا پانچ بچے کوئی اونٹنی اگر الگ ترتیب دے دے اور پانچواں بچہ نر ہو تو اس اونٹی کو تو زبا کر کے کھا لیتے تھے. لیکن عورتوں کے گوشت حرام ہوتا تھا صرف مرد کھاتے تھے اے اے سہنک ہوتی ہے پتا نہیں کتنی شاہ کا حلوہ بی بی فاطمہ کی سہنک اجالے شاہ کا مرغا الگ الگ ہے سید احمد کبیر کی گائے دیکھیے بکرے بھی ہیں مرغے بھی ہیں سہنک بھی ہے کونڈے بھی ہیں کونڈے بھی, بھی ہیں جعفر سادی کے کونڈے پیر جیلانی کی گیارہ دلیل دلیل کچھ بھی نہیں صرف مرد کھانا نہیں کھانا گلبرگہ میں ایک مزار ہے جھٹ پٹ بھی کا کیا نام ہے جھٹ بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی مراد مانگے تو جھٹ مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں مرد نہیں جانا عورتیں جانا جبکہ حدیث میں کیا ہے حدیث کیا ہے قبروں کی زیارت کرو دلیل وہاں نبی حریر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ کال زارنبی صلی اللہ علیہ قبر فلیبوت روایتی جنائز حضرت ابو فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی کی قبر قبر زیارت زیارت فرمائی, فرمائی روئے آپ اور آپ کو روتا دیکھ کر کے بہت سارے صاحب کرام روئے جتنے بھی تھے وہاں تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی درخواست اللہ سے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن میں نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو یہ درخواست منظور ہو گئی تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی دیکھیے آپ کی ماں کی قبریں ہیں صاحب کرام بھی آئے ہیں کیا رات عورت کی پر مرد لوگ آ رہے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے اور یہاں جھٹ پٹ بھی ہیں ان کی قبریں مرد نہیں جا سکتے اب حدیثیں پڑھیں لوگ قرآن پڑھیں تو کچھ سمجھ میں آئے تو بحیرہ کس اونٹنی کو بولتے تھے پانچ بچے ہوں پانچواں نر ہو تو اس اونٹنی کو کاٹ کر کھا لیتے تھے لیکن اگر پانچواں بھی مادا ہو تو اس کا کان چیر کر کے بہارا مانے چیرنا چیر کر کے اسے بدھ کے نام پہ چھوڑ دیتے یہ تو ہوا معاملہ بہیرہ کا سائبہ کیسے بولتے ساحبہ سائبہ وہ اونٹنی جو دس ماد اونٹنیاں مسلسل دے اس کو کہتے سائبہ دس مادا اٹھنی مسلسل دے اس کو بدھ کے نام پر چھوڑ دیتے وسیلہ ایسی بکری ایسی اونٹی کو کہتے ہیں جو مسلسل پہلی پہلا اوٹی اور دوسری جو دونوں کے دونوں مادا ہوں تو اس کو وسیلہ بولتے تھے اس کو بھی بوتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہم کہتے تھے وہ نر اونٹ کو جس کی جفتی سے الگ ترتیب دس مادا پیدا ہوئی ہوں تو ایسے اونٹ کو نر اونٹ کو بوتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا آج بھی بہت سارے لوگ بکرا پیر کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں مرغا پیر کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں ارے بات بات جائل عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ادھر سے وہ بوکر گزر رہا ہو وہ بکرا جس کے بدن سے بدبو آتی ہے عورتیں تازیمن کھڑی ہو جاتی ہیں کہ حضرت جا رہے ہیں شاہ صاحب جا رہے ہیں ادھر سے وہ بکرے ہو تو بدعتوں کا سر پر نہیں ہوتا تو جس طریقے سے کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے آج بھی دان اور پنیہ کے نام پہ سواب کے نام پہ مسلمان اور دیگر لوگ بھی بھوتوں کے نام پہ باباؤں کے نام پہ مزاروں کے نام پہ اس طریقے سے چھوڑا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے مہاراج ہوئی تو میں نے جہنم میں اس آدمی کو دیکھا جس کا نام امر ابن اللہ خوزائی تھا کبیل خوزا کا وہ آدمی جس کا نام امر ابن الح تھا جو پہلی بار خانے کعبہ میں بت کو لا کر کے نصب کیا اس نے میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی ہتنیاں گسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑا ہے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا پہلا شخص عمر ابن الخائی اور کھانے کعبہ میں بتلانے والا یہ آدمی فرمایا کہ ایسے آدمی کو میں نے عمر ابن الحضائی کو میں نے جہنم میں مہراج کے وقت اپنی اتنیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے اس لیے کہ نظر و نیاز عبادت ہے منت عبادت ہے نظر و نیاز صرف اللہ تبارک کے لیے فرمایا تم منفقت جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو بھی تم نظر کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے یعنی نظر صرف اللہ اس کے لیے ہونا چاہیے اس کے بعد دعوت جو کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں ان کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے جہاں تک دعوت کا معاملہ ہے یہ امت کا امت مسلمہ کا بحثیت امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ دعوت کے کاج کو آگے بڑھائیں ویسے دعوت فرض کیفایا ہے کبھی کبھی یہ فرض عین بن جاتا ہے جب کوئی گروہ ایسا موجود ہو شہر کے اندر جو دعوت کا کام کر رہا ہو تو ہر ایک آدمی کو دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرے تو بہت اچھا ہے اس کو ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی ٹیم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے موجود نہ ہو تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے فرد عین بن جاتا ہے اپنے اپنے دائرے کار میں ہر آدمی کام کرے یہ امت مسلمہ کا بحثیت امت مسلمہ یہ فرد منصبی ہے دعوت کا کام لوگ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب وہ کام جو ہمارا نبی لے کر کے آیا تھا جو مشن لے کر کے آیا تھا قیامت تک جاری رکھنا ہے کون جاری رکھے گا اسے دعائی؟ اللہ انہیں بارے میں فرمایا گیا ان کو خیراج تحسین پیش کیا گیا قرآن حکیم میں من من من اس آدمی سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ یعنی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں یعنی کریم آف دا سوسائٹی کریم آف دا سٹی کریم آف دا کنٹری یہ کنٹری کے ملک کے کریم ہوتے ہیں سوسائٹی کے کریم ہوتے ہیں سماج کے کریم ہوتے ہیں اور جن سے یہ کام لے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ اس لیے کہ یہ نبیوں کا کام ہے کتاب و سنت لوگوں تک پہنچانا اس کی بڑی فضیلت ہے بھی فرزین بن جاتا ہے کبھی فرد کفایہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ فرض کفایہ کیسے ہوتا ہے وہ دیکھو یا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے اور لوگ ان کا سپورٹ کریں ایک جماعت ہو کام کرے ہو آپ کو فرصت نہیں ہے جماعت کا سپورٹ کیجئے آپ جو کام کر رہے ہیں ول مِنْكُمْ منکم امت ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے ہونا ہی چاہیے ول تکم من <أُمَّة> پورا ایک گروہ ہونا چاہیے گروپ ہونا چاہیے کام کرنے والا یا مرون بالمعروف مارو پہنا ہو المنکر اور اگر نہ ہو تو اٹھائیے ذمہ داری انفرادی فریضہ بن جائے گا ہر آدمی کرنا قیامت تک کرتے رہنا اس کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ وہ جو اللہ نے اتارا قرآن رسول اور رسول اس کی طرف آؤ تو دیتے ہیں ہمارے لیے بس ہمارے باپ دادا کافی ہیں پرانے قیم کہتا لا یا تمہارے باپ دادا کو علم نہ رہا ہو تو ہدایت کو اوپر نہ رہے تو دیکھو تمہارے باپ دادا یہ حام چھوڑ دیتے تھے وسیلہ چھوڑ دیتے تھے بہیرہ چھوڑ دیتے تھے اور اسی طریقے سے صاحبہ چھوڑ دیتے تھے بتائیے اس کی کوئی دلیل ہے اس کا مطلب تمہارے آپ ہدایت ہدایت آپ نہیں تھے علم نہیں تھا ان کے پاس گویا اتبا ہوگی تو علم کی اتباع ہوگی تو ہدایت کی جس کے پاس علم نہیں جس کے پاس ہدایت اس کی نہیں ہوگی ایک پوری قوم ہے جاہل قوم ہے پوری کی پوری اس کے پاس علم نہیں ہدایت نہیں ہے بانٹتے پھر رہے دنیا کو اپنی جہالت بانٹتے پھر رہے دنیا کو اپنی بے عملی نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس ہدایت ابول عالم انہیں شاہ والا ذرا غور کرو تمہارے آبا کے پاس علم نہ رہا ہو تو تمہارے آبا کے پاس ہدایت نہ رہو تو کتنی اچھی بات کہہ گئی کہ اتباع دلیل کی ہوگی اتباع ہدایت کی ہوگی اتبا علم کی ہوگی نہ کی باپ دادا کی شخصیت کی آپ لوگ شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ یہ کہتا باپ دادا کی طرف آؤ تو باپ دادا کی طرف بلا رہے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں ریمارک کی ہے قرآن حکیم کا کیا ابل کا نا تمہارے بابر ہدایت نہیں تھی صحیح تھے وہ ضرور ہے گروتباس علم رہو. علم ہے قرآن و حدیث ہدایت ہے قرآن و حدیث بتایا کہ علم نام ہے قرآن و حدیث کا ہدایت نہ ہے کرانا ہوگی اس کا ایک سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ بس اپنی فکر کرنی چاہیے دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی ایسا ہے صرف آدمی اپنے آپ کو سدھار لے کافی ہے وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے یا جو والو تم صرف اپنی فکر کرو تم خود اچھے بن جاؤ بس لائے رکم منگوللہ کوئی آدمی اگر ہدایت یاب نہیں ہے تو اس کا ہدایت یاب نہ ہونا تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے آدمی کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے حضرت احبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اس آیت کریمہ کا مطلب غلط سمجھے ہیں مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اپنی رائے کو ترجیح دینے لگے اور ہر آدمی اپنی بات منوانے پر تلا ہوا ہو تو دائی کیا کرے دائی صرف اپنے اصلاح حال کی فکر کرے بس چھوڑ دیں ان کو جاؤ خواہشات کی اطباع کرتے رہو خواہشات کی پیروی کرتے رہو لیکن جب تک یہ جذبہ قوم کے اندر باقی ہو سوسائٹی کے اندر باقی ہو معاشرے کے اندر باقی ہو کہ شریعت کی باتوں کو انگیز کریں گے تب تک آپ دعوت تو تبلیغ کا کم کرتے رہیے اس کے بعد میدان کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے. جو میں سب سے پہلے اللہ تبارک بلائے گا تمام کرام کو چلو آ جاؤ سب کے سب لاہ تمام انبیاء کرام ڈر کے مارے پریشان ہوں گے اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے تمام رسول جمع ہو گئے ڈرے ہوئے اللہ پوچھے گا جب تھی تم کو تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا تم کو جواب کیا ملا دیکھے. قالو لا علم علما ہم کو علم نہیں ہے اللہ گھبراہٹ دیکھ رہے گھبراہ رہے ہیں اور یا تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ نبی کو غائب کا علم نہیں ہوتا تمام امبیا کرام جمع سب کر رہے ہیں لا علمانا ہمیں علم نہیں ہے ایک قوم منوانے پر تلی ہوئی تو امبیا کرام کو غائب کا علم ہوتا ہے یہاں کہہ رہے لا علمانا ہمیں علم نہیں ہے منوانے پر تلے ہوئے ہیں یہاں تمام امبیا کرام کو جمع کیا جا رہا ہے تمام رسولوں کو اللہ تم کیا جواب دیا گیا تمہیں لا علمانا علم نہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے سب مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ان کا دین قبول کیا سب مسلمان تھے یہاں تک کہ عیسائی بھی مسلمان تھے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا یہودی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا پھر اس کے بعد ان کو اہل الجیل کہا گیا اہل کتاب کہا گیا دیکھیے ہماری لوگ ہماری حواری کون ہے حضرت عیسائی علیہ السلام کے ساتھی حضرت عیسائی علیہ السلام کے ساتھی اپنی زبان سے کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اب عیسائی بھی مسلمان یہودی بھی مسلمان سب کے سب مسلمان اب الگ کیسے ہونا الگ کیسے ہونا محمدی کہہ کر کے الگ ہو جانا کہ ہم محمدی مسلمان ہیں برابر اور اس کے بعد اب محمدی مسلمانوں میں بھی بدایتی لوگ بھی ہیں تو کہا جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اس طرح بداعت نکل گئی سنت کے کہنے سے اب اہل سنت والجماعت میں اب دیکھیے اب اس کا مفہوم کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو اپنا منہج مانتے ہیں اپنا آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں بھی حواریین نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ایک جگہ اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہو والیا حکم اہل النجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے دیکھیں ان کو ان کی کتاب کی طرف انتظار کر دیا گیا ہے لہذا ہم نے جو اپنا نام رکھا ہے صحیح ہو قرآن کی روح سے بھی صحیح ہو غلط نہیں اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت علیہ السلام کے روکار آپ کے قریبی ہماری جی نہ بھوکے بچے پیسے کئی وقت کا فاقہ بھوکے کہہ رہے کہ اے عیسا ابن مریم کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے افطاق رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتار دے معیدہ بولتے ہیں ایسے دستر خان کو جس کے اوپر انواق سام کے کھانے چنے ہو صرف دسترخان نہیں دسترخان کو نہیں تو کھانے تو معیدہ کہتے ہیں ایسے دسترخان کو جس کے اوپر انواق کے کھانے چنے ہوئے حالیہ سچی اور آسمان سے کھانے نعمت اتار سکتا ہے حضرت عیسائی اسلام نے سنا کہا کہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے کالا تقن لو کاللہ ڈرو ان کن یہ کس طریقے کا مطالبہ اللہ کو آزما ہو تو کہنے لگے نہیں ہم اللہ کو ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے. ہمارے دل کو ہو جائے اور ہم اسے تھوڑا کھا لیں کئی دنوں کے بھوکے کالو نردین کا ہم یہ جان لیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں اللہ کو آزمانا مقصود نہیں ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ انزل من اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے خان نعمت اتار اللہ تبارکارا نے پھر کہا اس دعا کے اوپر طال اللہ علیہ منظر علیہ میں تو اتار دے رہا ہوں خان نعمت اتار رہا ہوں میں لیکن فمعی اکثر بعد اس کے بعد جو انکار کرے گا فعین اللہ خان نعمت اترنے کے بعد اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس کی خیر نہیں ہے ایسی سزا دوں گا کہ عالم میں وہ چیز سزا کسی جی کو نہیں دی تمام کے تمام ہواری ڈر گئے سوال یہ ہے کہ وہ خوان نعمت اترا معیدا اترا نئے. نہیں اترا ان تمام ایسی روایتوں کی آسانی محفوظ ہیں قوی ہیں اور جن سے پتا چلتا اترا صحیح نہیں ہے وہ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو اناجیل موجود ہیں معائدہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے اگر معیدہ اترا ہوتا تو انجیل میں متواتر اس کا تذکرہ ہوتا انجیلوں میں خوان نعمت کا معائدہ کا نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ انجیلوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے اگر ہوتا تو متواتر انجیل میں اس کا تذکرہ ہوتا اس کا مطلب ہے یکفر کہہ کر کے جو انکار کرے گا اس کو بھائی زبردست ستا دوں گا ہماری ڈر گئے کہ کون اس مصیبت میں مبتلا ہو یہ مطالبہ کر کے لادہ لوگ رک گئے اور معدہ آسمان سے نہیں اترا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ معائدہ اتر آتا تو ہم جس دن یہ معدہ اترا اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے عید کا دن تکون عید الخر یہ جو عیسائی ہیں ان کے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عیسائیوں کے لیے ہم اس کو عید بنا لیتے عید کا دن بنا لیتے اس کو جیسے جب آئے تھے کریما اتریم السلام دینا تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے یہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اس آیت کریمہ سے عید معاہدہ سے بعض بدتوں نے عید میلاد نکالنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو قرآن میں عید معاہدہ کا تذکرہ لہذا ہم عید میلاد بنا سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس عید کا کوئی ثبوت ہوتا تو یہ تو معاملہ ہماری شریعت سے پہلی شریعت کا ہے اگر اس کا ثبوت ہوتا اور اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اسلام میں اس کو باقی رکھا جاتا اور اس عید کو باقی رکھے جانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے نا نہ قرآن میں نہ حدیث میں پتہ یہ چلا کہ یہ عید ہماری شریعت پہلے کی شریعت کے بارے میں تھی عید معدہ پر عید نیلا کو قیاض نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف دو, دو عیدیں تمہیں دی ہیں دلیل دلی سرا وہ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم شاہراہ رمضان رمضان وزال حق جتی رام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب السیاں جہاں روزوں کا بیان اس کو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے شاہ فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے کون سے مہینے شاہراہ عید کے دو مہینے فرمائے عید کے دو مہینے اگر عید کے مہینے دو ہوں تو عیدیں کتنی ہوئی کے مہینے دو تو عیدیں کتنی دو ہی نا دو ہی نہ آگے فرمایا گئے نا رمضان وزول الحجہ دو مہینے عید کے ایک تو رمضان کے بعد آتی ہے میٹھی عید اور یہ ابھی دسویں دس ضلع کو آئے گی وہ گوشت کی عید ہے یہ دو عیدیں ہیں رمضان عید کے دو مہینے تو عید کے دو مہینے تو عیدیں بھی دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ تیسری عید کا ثبوت ہی نہیں ہے نبی نے ہمیں دو عیدیں دیے اب عید میلاد کا مطلب تین عیدیں ہوں گئے نبی نے تو ہمیں نہیں دی ہے نے فرمایا ہم نے دو عیدیں دی شارا عید عید کے دو مہینے لہذا عید معاہدہ پر عید کو پیاز کرنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے اللہ یا قلت تخزن و من دون اللہ؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو خبر جائیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے اے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کل تو فقط عالم تھا اگر میں نے کہا ہوتا تو, تو جانتا جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں نگرہ تھا ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے. یا وفات کا جو لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے. پورا پورا لے ایک نقطہ بتاتا ہوں تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا آیا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علام کے بارے میں موت کا ذکر ہے برابر؟ نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمام کرام کے بارے میں موت کا آیا ہے۔ پرانے حکیم میں صرف واحد میں بھی حضرت عیسائی جن کے بارے میں موت کا لفظ کہیں نہیں آیا صرف کا بپاتس ہے کہیں دکھا دے کہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خاص طور سے توفی کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ابھی موت نہیں آئی ان کو قرب قیامت میں اتریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی لہٰذا جی۔ لفظ کو اپنے حقیقی محمل میں رکھا جائے گا اس کے بعد حضرت عیسائی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کی جب پکڑ ہوگی جن لوگوں نے عیسا کو سن آف گاڈ بنا دیا ان کی ماں میری کو مادر خدا بنا دیا کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر حضرت عیسا پریشان ہو جائیں ریکویسٹ کریں گے اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو عزیز اور حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں بھی اپنے کے بارے میں یہی کہوں گا جن, کے جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا میں بھی کہوں گا اللہ ان کو آزاد دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو, تو عزیز اور حکیم یہ رہا پاؤ پارے کا خلاصہ کل ایشا اللہ اس پارے کو ختم کریں گے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس جو ہے اس پارے کے اندر اور انشاءاللہ اللہ کل اس پورے پارے کی تفصیل جو باقی ہے ہم اس پر تفصیل نظر ڈالیں گے آس بس اتنا ہی و آخرودانہ الحمد